اُو من اللہ منشیطٰیم بسم اللہ الرّحمٰن الرَََََََََّحیم الَدینظاہر من قمسم ماحن مہاتہم إن اُُّم مہاتم اللہ, اللہ علدنہ و اِنہم لقل من کرمِن القل وضور الله اِن اللہفُن غفور والذين ی من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ماقالو رقبت من قبل عی تماسہ ظالکم تو عظو بما و اللہ بماتعمل قبیر فمل مجد فصیا مشہر من قبل عی تماسہ فمل میستعم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ ذالقل امن و لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ حدود وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ اللدین كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کب كَمَا کما الَّذِينَ تلین قَبْلِهِمْ وَقَدْ وَقََََََد آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ بينات يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اللہ جمين فيونب بہم بامل اخصا اللہ ونسو و اللّہ اعلیٰ كلش مقصد سور مجادلہ کا ا ترغیب الاجہاد و الفاق صورۂ سے شروع ہونے والی صورتوں کا یہ سلسلہ جو دس صورتوں پر مشتمل ہے سورہ تحریم اٹھائسويں پارے کے آخر تک ان دس صورتوں کا مقصد ترغیب الجہاد والانفاق ہے صورہ مجادلہ میں اس کے ساتھ رد ہے رسم باطل کا اور مسلمانوں کی جماعت اور تنظیم کے لیے تین قواعد یہ بیان کیے جاتے ہیں جس سے مسلمانوں کے آپس میں جماعت اور مسلمانوں کا آپس میں تعلق یہ مستحکم بنتا ہے منافقین کو زواجر دیے گئے ہیں علم کے ساتھ لفظ علم کے ساتھ اور اس صورت میں صحیح ایمان اور صحیح مومن کی علامات وہ بیان کی گئی ہیں اور ان دو گروہوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کا گروہ کون سا ہے حزب اللہ كون سا ہے اور حزب شیطان یہ كون سا ہے صورت کے آغاز میں زہار کا کفارہ حکم وہ ذکر کیا گیا ہے کہ زہار کا حکم کیا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے زمانے جاہلیت میں زہار جو لوگ اپنی بیویوں سے کرتے تھے تو اسے ابدی حرام سمجھتے تھے اور ابدی حرام کہتے تھے لیکن اسلام میں اس کے لیے حکم نازل کیا گیا کہ ابدی حرمت تو نہیں ہاں البتہ وقتی طور پر ایک تحریم وہ آ جاتی ہے اور پھر اس میں بھی کفارے میں تین چیزیں بتائی گئی ہیں کہ پہلے اگر کوئی شخص کسی کے پاس غلام ہو تو غلام آزاد کرے غلام آزاد کرے اور فورن جو بیوی اس پر حرام تھی وہ اس پر حلال ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو جیسا کہ آج کے دور میں نہیں ہے بلکہ آج خود مسلمان غلام بن چکے ہیں تو اگر کسی کے پاس غلام نہیں ہے تو وہ دو مہینے پے درپے روزے وہ رکھے گا پے درپے روزے وہ رکھے گا لیکن اگر کسی کی یہ طاقت بھی نہیں ہے یا بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے تو پھر اس کے بعد شریعت میں آسانی ہے فیط عام استین مسکینہ پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو وہ ایسا بھی ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو ایک ہی دن میں کھانا کھلایا جائے دو وقت کا کھانا اور یا الگ الگ دنوں میں ساٹھ مساکین کو وہ کھلایا جائے تو پھر جس شکل میں جس بندے کو جو آسان ہو تو اسی طریقے پر وہ انہیں کھانا کھلائے اور ظہار یہ تھا کہ اگر ایک کوئی شخص وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ انتِ علیہ کا اممی امی کہ تو مجھ پر ایسا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسا کہ میری ماں کی پشت اور میری ماں کی پیٹ تو اسے زمانے جاہلیت میں یہ جی ابدی حرمت کے قائم مقام یہ قرار دیا جاتا تھا زہار اصل میں زہر سے ماخوذ ہے جس کے معنی پشت کے ہیں پیٹ کے ہیں پشت کے اور پیٹھ کے یعنی بیوی کے پورے وجود کو بیوی کے پورے وجود کو یہ جی ایسے حصف کے ساتھ بدن کے ایک حصے کے ساتھ بدن کے ایک حصے کو بول کر یعنی پورا وجود وہ مراد لیا جاتا ہے جیسے مثلا سر کوئی کہہ دے کوئی چہرہ کہہ دے تو اسی طرح یہ جی انتِ علیہ کا ظہر امی ماں یہ محارم میں سے ہے محرم میں سے ہے انسان پر یہ حرام ہے تو اس کے بدن کے ایک حصے کو یعنی لے لینا اور اس سے پورا وجود وہ مراد لے لینا تو زہار یہ سخت گناہ ہے کہ اسی لیے شریعت میں اس کی یہ سزا مقرر کی گئی ہے اور یہ کفارہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک یہ ادا نہ کیا جائے تو بیوی کے ساتھ اس تعلق یہ قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے جی پھر یہ حکم فقاح کے درمیان پھر یہ ایک بحث یہ چلتی ہے علماء کے درمیان کہ اگر کوئی شخص وہ یہی تشبیح کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون اپنے محارم میں یا اپنے نصبی رشتہ داروں میں یا رضائی رشتہ داروں میں جن کے ساتھ بندے کی نکاح ہمیشہ حرام ہوتی ہے تو آیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی تشبیح وہ بہن کے ساتھ دے دے یا اسی طرح دیگر محارم میں کسی کے ساتھ دے دے تو فقہائے کرام یہ حکم یہ ان کی طرف بھی متعدی کرتے ہیں کہ جیسے ماں محارم میں سے ہے تو اسی طرح دیگر جو محرمات ہیں تو انہیں بھی یہ حکم یہ شامل ہوگا انہیں بھی یہ حکم یہ شامل ہوگا اور اہل ظواہر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف یہ ماں کے ساتھ تجبی دینا یہ حکم صرف اس کے ساتھ خاص ہوگا جب کہ کرام اکثر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اس میں وہ علت وہ موجود ہے اور دیگر محارم کی طرف بھی وہ علت وہ متعدی کی جائے گی اسی لیے اگر کوئی بیوی کی تجبی وہ اپنی بہن کے ساتھ یا دیگر رشتہ داروں ان رشتہ داروں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ ابدی نکاح حرام ہے تو یہ حکم یہ اسے بھی شامل ہوگا ہاں اگر دیگر رشتوں میں مثلا دیگر رشتوں میں اگر کوئی ایسے الفاظ وہ نہ بھی کہے کہ انت عالیہ یا کظہر امی لیکن کوئی شخص وہ ایسے کلمات وہ استعمال کرے مثلا کوئی کہے کہ تو میرے ما میر میری ماں کی طرح ہے یا تو میری بہن کی طرح ہے یا تو میرے ماں کے برابر ہے اگر بندہ ایسے کلمات وہ استعمال کرے تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں تین صورتیں ہیں یہ اگر اس سے مراد تعظیم ہے یعنی کسی کی اپنی بیوی کی تعظیم وہ بیان کرنا وہ مراد ہے اور مقصود ہے یہ تو اگر وہ تعظیم وہ مراد ہے یا وہ مقصود ہے تو ایسی صورت میں کچھ لازم وہ نہیں آتا کیونکہ اس میں نیت جو ہے وہ عظمت کی ہے یا اگر کسی کی مثلا اگر مراد یہ ہے کہ کوئی کسی اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو ماں کی طرح ہے مطلب یہ کہ اب تو بڑیا اور ناکارہ جو ہے وہ ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں بھی کچھ لازم نہیں آتا کیونکہ وہاں پہ نیت وہ ہے تو یا تعظیم مقصود ہوگی اور یا اس کا وہ درجہ گٹانا یا اسے بڑھاپے کے ساتھ وہ نسبت دینا یا وہ مراد ہوگا یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر طلاق کی نیت ہو یعنی بیوی کو چھوڑنا وہ مقصود ہو تو ایسی صورت میں پھر ایک طلاق بائے وہ واقع ہوگی وہ ہمارے استاد محترم اکثر وہ ایک واقعہ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص یہاں سے باہر کسی ملک وہ اپنی بیوی کو پہلے پہل وہ لے گیا تھا اور وہ پردیس میں تھے تو اس کی زوجہ اس کی بیوی وہاں پہ رنجیدہ تھی وہ خفا تھی تو شوہر اس کی دلجوئی کے لیے وہ اسے اس کہتا ہے کہ تم کیوں خفا ہو تو اس نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے ماں باپ کے گھر سے اتنا دور آئی ہوں تو میں خفا نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی تو اسی لیے دل رنجیدہ ہے تو وہ شوہر یہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے باپ کی طرح بھی ہوں میں تمہاری ماں کی طرح بھی ہوں اور میں تمہاری بہن کی طرح بھی ہوں تو اب ایسے کلمات تو پھر کسی نے اس سے کہا کہ جاؤ اس کے بارے میں یہ حکم پوچھو کہ اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے کہیں تم پر تمہاری زوجہ وہ کہیں طلاق جو ہے وہ نہ پڑ گئی ہو تو وہ ایک عالم کے پاس وہ آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی زوجہ سے ایسی ایسی بات کہی ہے تو کیا میری زوجہ جو ہے تو وہ مجھ پر طلاق تو نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ تمہاری نیت اور تمہارا ارادہ کیا تھا تو اس نے کہا کہ میرا ارادہ جو ہے تو وہ اسے اس کی دلجوئی جو ہے وہ کرنا تھا اور میں نے تو بڑے محبت کے انداز میں یہ کہا ہے تو وہ عالم اسے کہتا ہے کہ تم محبت میں طلاق دینے والے ہو پشتوں میں وہ ہمارے استاد محترم اکثر وہ کہتے ہیں کہ چتدمنی طلاقی یعنی تم نے محبت میں طلاق دی ہے ویسے عام طور پہ تو لوگ غصے میں دے دیتے ہیں تو اس سے کہا کہ تم نے محبت میں طلاق دی ہے تو اصل میں اگر اس کی نیت وہ طلاق دینے کی ہو یعنی چھوڑنا اسے مقصود ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ ایک طلاق بائنہ وہ پڑ جاتی ہے اور تیسری صورت وہ یہ ہے کہ اگر کہ اس کے ساتھ وہ صحبت اور ازدواجی تعلق کو حرام کرنا مقصود ہو کہ کوئی ایسے الفاظ کہے کہ تو میری ماں کے برابر ہے یا تو میری ماں کی طرح ہے یا بہن کی طرح ہے ایسے کلمات کہے تو اگر اس سے مراد ایسا ہو کہ اپنے آپ پر وہ اس تعلق کو حرام کرنا مقصود ہو تو پھر ایسی صورت میں زہار لازم آئے گا اور پھر ظہار کی صورت میں وہ کفارا دے گا تو یہاں پہ زہار کا یہ حکم یہ کفارہ یہ بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس صحابیہ سے متعلق کہ اس صحابی نے یہ ظہار کیا تھا اوسبن سامت نے تو ابوداؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اس کی زوجہ یہ قولا بنتصالبا پہلے تو وہ آئی تھی یہی سہولت حاصل کرنے کے لیے کہ اب اس بڑھاپے میں میں کہاں جاؤں گی اور میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ایسی صورت میں اور یا کسی اور صحابی سے متعلق یہ واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں بخاری کی روایات میں بھی یہ آتا ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ غلام آزاد کرو تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو غلام نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تو پھر دو ماہ وہ روزے رکھو اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں اور دو ماہ روزے کی رکھنے کی میری طاقت بھی نہیں ہے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چلو ٹھیک ہے پھر تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا اس نے کہا کہ میں خود کھانا کھانے کے لیے محتاج ہوں میرے تو اپنے گھر میں بھوک کے لالے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں تو میں اوروں کو کہاں سے کھلاؤں اتنے میں حدیث میں آتا ہے کہ کھجوروں کا ایک ٹھوکرا جو ہے لایا گیا اور اس میں کھجور تھیں تو اللہ کے پیغمبر نے کہا جو ٹھیک ہے یہ کھجوروں کا یہ ٹھوکرا یہ لے لو اور یہ مساکین میں یہ تقسیم کر دو تو اس نے کہا اللہ کے رسول اس کا سب سے زیادہ محتاج تو میں ہوں تو اللہ کے رسول وہ ہنس پڑے اور اس سے کہا چلو ٹھیک ہے بس یہ تم خود ہی کھالو اور پھر اسی صحابی کو لیے اس کے لیے وہ رخصت وہ دے دی گئی اور یعنی اس کا خود کھانا یہ اس کے لیے وہ ساٹھ مساکین کے برابر وہ قرار دے دیا گیا اور اس سے اس کا وہ کفارہ وہ ادا ہوا تو ان آیات میں زہار کا اور اس کا وہ کفارہ اور وہ حکم وہ بیان کیا جاتا ہے یہ اللہ ظاہر امن کو منساحم وہ لوگ کہ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے یعنی زہار یعنی اپنی بیویوں کو وہ ماں کی پیٹ جیسا یا پشت جیسا وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اظہار کرتے ہیں من کم تم میں سے من اہم اپنی بیویوں سے ماہن نہ ام نہیں ہے وہ ان کی مائیں وہ ان کی مائیں وہ نہیں ہیں ان امات ولدنہم اس سے پہلے سورہ احزاب آیت نمبر چار میں وہاں پہ بھی بیان ہوا تھا وما جا ازوا جم اللہ تو من مہاتم کہ جن سے تم ظہار کرتے ہو اپنی بیویوں سے وہ تمہاری حقیقی مائیں وہ بن نہیں جاتی اور وہاں پہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا وہاں پہ ہم نے توحید کے ساتھ اسے تجبی دی تھی کہ جیسے بیوی تمہارے کہنے سے بیوی کو ماں کہنے سے وہ تمہاری حقیقی ماں وہ بن نہیں جاتی تو اسی طرح غیر الہ کو الہ کہنے سے کسی کو داتا گنج بخش کہنے سے اور کسی کو فریاد رس کہنے سے یا غس العظم کہنے سے وہ غس العظم نہیں بن جاتا جس طرح بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی تو اسی طرح غیر الہ کو الہ کی صفت دینے سے وہ الہ نہیں بن جاتا ما هن امهاتهم نہیں ہے وہ ان کی مائیں بلکہ ان امہات و هم الا اللهی نہم نہیں ہے ان کی مائیں الا اللهی مگر وہ ہیں ولد نہم جنہوں نے جنا ہے انہیں جنہوں نے حقیقی طور پر انہیں جنا ہے ماں حقیقی یہ وہ ہے و انہم لیقولون منکر من القول اور بیشک یہ یقینا کہتے ہیں منکرن منکرن ایک ناروا بات اور ایک ناجائز بات وہ ان نہ نہ اور بے شک وہ یقیناً کہتے ہیں ایک ناجائز بات کہ جس کی عقل اور شرع کوئی اجازت نہیں دیتا منکر یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جو شریعت میں غیر معروف ہو شریعت اسے نہیں جانتی اور بے شک یہ یقیناً کہتے ہیں منقرن ایک ناجائز من القول ناجائز بات وزورن اور جھوٹی بات کہ بیوی کو ماں کے ساتھ تجبی دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی بلکہ یہ ایک ناجائز بات ہے اور یہ ایک جھوٹی بات ہے وَإِنَّ اللَّهَ اللہ العف اور بے شک اللہ وہ یقیناً وہ ضرور ماف کرنے والے ہیں غفور اور بخشنے والے ہیں کہ جنہوں نے یہ حکم اور یہ کفارہ یہ نازل کیا اور اس سے نکلنے کی وہ راہ نکالی وَإِنَّ اللَّهَ اللہ الف اور بے شک اللہ وہ ضرور معاف کرنے والے ہیں غفور اور بخشنے والے ہیں والذین من نسائهم اور ہمارے استاد محترم وہ جب ان آیات سے مسلمانوں کی جماعت اور تنظیم کے حوالے سے وہ جب ایک اصل وہ مستمت کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن نے یہاں پہ ذکر کیا کہ بعض ان اب شوہر اور بیوی کا یہ دو افراد پر مشتمل ایک تنظیم ہے اور ایک جماعت ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے الفاظ سے اجتناب کرو کہ جن الفاظ سے اس قریبی رشتے میں وہ دراڑ واقع ہوتی ہے اور شوہر اور بیوی کے اس تنظیم اور جماعت میں ٹوٹ پوٹ وہ پڑ جاتی ہے اس سے ایک دراڑ وہ درمیان میں وہ قائم ہوتی ہے اسی طرح مسلمانوں کو اپنی تنظیم اور جماعت میں مسلمانوں کو اپنے آپس میں ایسی باتوں سے گریز کرنا پڑے گا کہ جن باتوں کی وجہ سے ان کی تنظیم اور جماعت اور مسلمانوں کے آپس میں اختلافات کو ہوا ملتی ہے ان کی آپس میں دراڑے وہ قائم ہوتی ہیں ایسے الفاظ سے اجتناب کیا جائے گا وَإِنَّ ان اللہ غفور اور بے شک اللہ وہ ضرور معاف کرنے والے ہیں غفور اور بڑے بخشنے والے ولدی نظاہر اور وہ لوگ کے جو ظہار کرتے ہیں من اہم اپنی بیویوں سے سمیادون سم لیما کالو اور پھر وہ لوٹتے ہیں لیما کالو اس جملے کا ایک ظاہری مطلب ہے اور اس کے دو اور مطلب ہیں جو درست ہیں ایک ظاہری مطلب جو بعض لوگ کہتے ہیں جو اہل ظواہر ہیں انہوں نے اس سے یہ مطلب لیا ہے کہ پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو یہ کلمات کہنے سے زہار واقع نہیں ہوتا کیونکہ قرآن کہتا ہے سمیہ نلیما کالو یعنی کوئی پہلی مرتبہ کہے انت عالیہ کا ظہر امی تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ظہار یہ واقع نہیں ہوتا بلکہ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ لوٹتے ہیں لما کالو اس بات کی طرف کے جو انہوں نے کہی یعنی جب وہ اس بات کو دوبارہ کہیں تو تب ظہار واقع ہوگا یعنی کوئی اگر ایک مرتبہ یہ کلمہ یہ الفاظ یہ کہے تو اس سے زہار واقع نہیں ہوگا بلکہ کوئی اگر دو مرتبہ یا تین مرتبہ یہ جملہ کم از کم دو مرتبہ یہ جملہ کہے تو تب زہار واقع ہوگا اور تب یہ کفارہ یہ لازم آئے گا یہ اہل ظواہر کہتے ہیں کہ جو بالکل یہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر بس وہی معنی اور وہی مفہوم وہ اخذ کرتے ہیں لیکن صحابے کرام تابعین اور امت کے جمہور مفسرین وہ اس معنی کو وہ نہیں لیتے کیونکہ اس صحابی نے اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ یہ الفاظ کہے تھے اور یہاں پہ قرآن نے یہ آیات یہ نازل کی ہیں اصل میں سمیہ ادون علم اس کے دو معنی ہیں درست مفسرین نے ذکر کیے ہیں امام نصفی نے وہ معنی وہ ذکر کیا اسی طرح غریب القرآن میں ابن قطبہ نے وہ معنی وہ ذکر کیا ہے وہ یہ سمعدون لما کالو اور پھر وہ لوٹتے ہیں لما کالو اس بات کی طرف کالو جو یہ کہتے تھے زمانے جاہلیت میں یعنی مطلب یہ کہ جو لوگ یہ اپنی بیویوں سے وہ ظہار کرتے ہیں سمعدون لما کالو اور پھر وہ لوٹتے ہیں لما قالو اس بات کی طرف قالو کہ جو وہ زمانے جاہلیت میں کہتے تھے یعنی اپنی بیویوں کو وہ ابدی طور پر وہ حرام کہتے تھے اس بات کی طرف لوٹنا کہ بیوی سے زہار کرنے کی صورت میں وہ اسے ابدی حرام سمجھتے تھے تو پھر ایسی صورت میں کفارہ کیا ہے اب وہ زمانے جاہلیت والا وہ بات نہیں ہے بلکہ اب یہ کفارہ ہے فتحریبا یعنی تحریر تو اس پر لازم ہے آزاد کرنا رقبتن ایک گردن کا مراد غلام ہے رقبا جز بول کر مراد کل ہے یعنی غلام آزاد کرنا فتحر رقبہ بس لازم ہے اس پر آزاد کرنا ایک گردن کا ایک غلام کا مین قبل آئی ہے یہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور یہاں پہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہ کنایا ہے یعنی جمع کرنا اور یہ کنایا ہے کہ جی ایک دوسرے کو شہوت کے ساتھ وہ چھونا تو فت تو لما قالو ایک درست معنی وہ یہ ہے دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لام یہ بمان کے ہے ایک حرف جر یہ دوسرے حرف جر کے معنی میں آتا ہے اور یہاں پہ مانا سم ادو نالو اے سم یا ادو نہ اور پھر وہ لوٹتے ہیں اس بات سے قالو جو انہوں نے کہی ہے یعنی کیا مطلب یعنی وہ دوبارہ اپنی بیویوں کی طرف وہ لوٹنا چاہتے ہیں دوبارہ ان کے ساتھ اس تعلق وہ قائم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بات وہ کہہ دی لیکن اب دوبارہ وہ اپنی بیویوں کی طرف وہ پلٹنا چاہتے ہیں اور اپنی کہی ہوئی بات کو وہ توڑنا چاہتے ہیں اسی لیے امام نصفی تفسیر مدارک میں وہ مانا کرتے ہیں اور پھر وہ لوٹتے ہیں اس بات کو توڑنے کی طرف کہ جو انہوں نے کہی ہے یعنی انہوں نے ظہار کیا اپنی بیوی سے اور اب اس بات کو توڑنے کی طرف وہ دوبارہ پلٹنا چاہتے ہیں یعنی ان سے اس تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اس تعلق یہ تب قائم کیا جا سکے گا جب تم یہ کفارہ ادا کرو گے بصورت دیگر تب تک تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے فتحریر رقبہ تو لازم ہے اس پر آزاد کرنا رقبہ ایک گردن کا ایک غلام کا من قبل ائ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور یہاں پہ ائیں تماسا یہ تصنیہ ہے مطلب یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے اجتناب کریں گے ایسا نہیں کہ صرف شوہر بلکہ یہاں پہ بیوی وہ بھی اجتناب کرے گی ذالکم تو آزون ابھی ذالکم یہ حکم تو آزون ابھی ہی نصیحت کی جاتی ہے تمہیں بھی اس کے ذریعے واللہ و تعملون خبیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے اب قرآن اللہ کو یہ معلوم تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ پھر غلام یہ چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر اس صورت میں کفارہ کیا ہوگا فملم يجد فجو شخص نہ پائے غلام غلام نہیں ہے متطاب آئی تو روزے رکھنا ہے شاہرہین دو ماہ کے متطاب آئی لگاتار لگاتار دو ماہ کے روزے رکھنا ہے اور اگر درمیان میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا درمیان میں چھٹی کر لی تو پھر ایسی صورت میں دوبارہ اجتناف ہوگا یعنی پھر دوبارہ روزے وہ شروع سے وہ رکھنا وہ لازم ہوں گے فسیا مشہر متاب تو پھر روزے ہیں شہر دو ماہ آئینی لگاتار اور یہ کفارہ یہ اس صورت میں بھی ہے کہ جب کوئی شخص رمضان کے روزے میں وہ جمع کا ارتکاب کر لے تو ایسی صورت میں مرد اور بیوی خواند اور بیوی بی دونوں پر یہ کفارہ یہ لازم آئے گا اور پھر اس صورت میں دو ماہ کے لگاتار روزے وہ رکھنا ہوں گے فَمَلَّمْ يَجِدْ پَسْ جو کوئی نہ پائے غلام تو ان پر روزے ہیں پہ یہ تو شوہر پہ ہیں فَسِيَا مُشَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو روزے ہیں دو ماہ کے متتابعین لگاتار مِن قَبْلِ عَيْتَ مَاسَا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے فَم پس جو کوئی طاقت نہ رکھے ان روزوں کی بھی روزوں کی طاقت بھی وہ نہیں رکھتا فام وسی نے تو کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو ساٹھ غریبوں کو اور وہ ایک ہی دن میں انہیں کھانا کھلانا چاہتا ہے اور یا روزانہ ایک ایک مسکین کو وہ کھانا کھلاتا ہے دو وقت کا تو وہ بھی کھلا سکتا ہے ظال کا لتو منو یہ جو حکم ہے لتو یہ جو کفارے کا یہ حکم ہے یہ کس لیے اللہ نے یہ مقرر کیا حالانکہ میاں بیوی کا یہ تعلق یہ بڑا خفیہ ایک تعلق ہوتا ہے کہ جو باہر کی دنیا کو یعنی ان سے پرے ہوتا ہے اور ان سے چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم یہ کفارے کا کہ دو ماہ کے لگاتار روزے یہ تم پر لازم کیے گئے ہیں کیوں کل تو منو باللہ و ہی یہ اس لیے تاکہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسول ہی اور اس کے پیغمبر پر وجہ یہ کہ آیا تمہارا اللہ پر اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان ہے یا نہیں یا تم دوبارہ اس حکم کو وہ توڑتے ہو وتیل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کے حدود ہیں اور یہ اللہ کے احکام ہے اور اللہ انہی اپنے احکام کو حدود سے وہ تعبیر کرتا ہے حد یہ وہ دائرہ ہے اور حد یہ وہ سرحد ہے کہ جس کے آگے جانا یہ انسان کے لیے وہ جائز نہیں ہوتا و تل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کا وہ محفوظ علاقہ ہے اور یہ اللہ کے حدود ہیں اللہ کے احکام ہیں یہ اللہ کے احکام ہے اور ان حدود سے انسان کو آگے نہیں جانا چاہیے اسی لیے حدیث میں جو حرام امور ہیں انہیں اللہ کا حدود یہ قرار دیا گیا ہے بخاری اور مسلم کی اس روایت میں آتا ہے جو الحلال و بین و و بین وما بے نما اس حدیث میں حکومت کی جو جو سرکاری جانوروں کی جو چراگاہ ہوتی ہے ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے جن میں عام عوام کو جانور چرانے کی وہ اجازت نہیں ہوتی تو اس میں یعنی یہ ایک تجبی دی گئی ہے کہ اللہ نے بھی اسی طرح حرام کام وہ مقرر کیے ہیں اور یہ اللہ کا وہ محفوظ علاقہ ہیں اور یہ وہ محدود ایریا ہے اس سے آگے کوئی تجاوز جو ہے وہ نہ کرے کوئی ان حدود کو پامال کرنے کی وہ کوشش نہ کرے ان حدود کو پلانگنے کی وہ کوشش نہ کرے تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے وطل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کے احکام ہے ولیل کافری نہ اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک سزا ہے کہ جو ان احکام کو وہ نہیں مانتے ان کے لیے دردناک سزا ہے اور یہاں پہ ان آیات میں اگر دیکھا جائے تو فتحر اس کے ساتھ قید لگائی گئی من قبل این تماشا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی اگر غلام آزاد کرے تو ٹھیک ہے پھر جائز ہو جائے گی دوسرا دو ماہ کے جو لگاتار روزے ہیں ان میں وہ بیوی بی کو ہاتھ نہیں لگائے گا یعنی شہوت سے اس کے قریب وہ نہیں جائے گا یہاں پہ بھی یہ قید لگائی ہے جبکہ تیسرا جو آپشن ہے کہ جس میں ساٹھ مسکینوں کو وہ کھانا کھلانا ہے تو اگر اس میں قرآن نے یہ قید نہیں لگائی من قبل این تماشا اسی لیے اگر کوئی ساٹھ دن ساٹھ مسکینوں کو الگ الگ سے وہ کھانا کھلاتا ہے اور اس دوران میں وہ ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم کرے تو یہ اثر انہوں دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ ساٹھ مسکینوں کو وہ کھانا کھلانا وہ اسی طرح وہ جاری رکھے گا تو قرآن کے ان احکام میں یہ چھوٹے چھوٹے احکام اور ان قیود کی ان کا لحاظ یہ کیا جائے گا جی اب اس ابسائت میں تخویف ہے اللہ نے ان احکام کو حدود اللہ سے تعبیر کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو ان احکام کی کیا پرواہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے ضلع اس کا مقدر ہے عزایت میں سخت تخویف ہے ان الدین اللہ و رسولہ یہ آج مسلمانوں کی یہ جو زبوں حالی ہے مسلمانوں کی یہ جو ذلت ہے ہر طرف آپ دیکھیں آج امت مسلمہ میں جہاں پہ مار پڑ رہی ہے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے اس کا سب سے بڑا سبب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ احکام الہی سے روگردانی کرنا ہے اور ہم نے یہ اللہ کے احکام سے آج ہم نے بغاوت کی ہے اسی وجہ سے آج ذلت یہ ہم پر مسلط ہے ان الدین اللہ و رسولہ بے شک و لوگ کے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی یحادونہ حاد محدہ محدہ بھی اس کا مزدر آتا ہے اور محدد بھی آتا ہے مخالفت کرنا اندین اللہ و بے شک و لوگ کے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی کبیتو کما کو بتلدینہ کبیتو زلیل کیے جائیں گے یہ جی کبتا یک بتو کب ذلت اور خواری کو کہتے ہیں کبیتو کما کو بتلدین من قبلہم تو وہ زلیل کیے جائیں گے جیسا کہ ذلیل کیے گئے تھے وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے تم سے پہلے یہود و تو وہ بھی اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد کہتے ہیں اپنے آپ کو آلے کتاب کہتے تھے اپنے آپ کو اپنے زمانے کے ایمان والے کہتے تھے لیکن انہوں نے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی ہے اسی لیے ذلیل اور رسوہ تھے وہ کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کی تھی یہود و نصارہ جیسے ظلیل تھے تم بھی ظلیل ہوگے جیسے آج مسلمان ہیں قُبِتُو کَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْل وہ زلیل کیے جائیں گے جیسا کہ ذلیل کیے گئے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ قدنزل نہ بینات اور تحقیق ہم نے نازل کیے تھے آیاتم بینات آیت واضح ہم نے بڑے واضح اور صاف احکام وہ نازل کیے تھے کیا مطلب یعنی جب صاف احکام ہم نے نازل کیے تھے اور ان میں کوئی خفاہ اور کوئی اشتباہ نہیں تھا تو پھر اس کے ہوتے ہوئے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر احکام غیر واضح ہوتے اور تب جا کر کوئی شخص وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرتا چلو تب تو کوئی بات تھی لیکن جب واضح احکام ہم نے نازل کیے تھے تو ان کے ہوتے ہوئے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ قدنزل نہ اور تحقیق ہم نے نازل کی تھی واضح آیتیں واضح احکام ولل کافرین عذاب امین اور انکار کرنے والوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے احکام نہیں مانتے جیسے آج امت مسلمہ ولیل کافرین آزاب امین اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب المحین وہ عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا رسوا کن آزاب ہے یوم اللہ جمیان یہ تو دنیا کی سزا تھی اور یہ اس صورت میں آیت نمبر بیس میں پھر دوبارہ آئے گا وہاں پہ کوبیت کما من قبل جیسے یہاں پہ ہم نے ذلت کا معنی کیا وہاں پہ ذلت کے لفظ کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے اولا کفلین اللہ و رسولہ اولا کفل یہ لوگ ذلیل اور رسوا ہیں یہ آیت نمبر بیس میں دوبارہ یہ آئے گا یہ ان کی دنیا کی سزا ہے اور اب آخرت کی سزا یوم جس دن کے اٹھائیں گے, ان گے, ان گے انہیں انہ ان کاموں سے جو انہوں نے کیے ہیں ان کے اعمال سے انہیں خبردار اور آگاہ کریں گے کہ اللہ کیسے خبردار کریں گے احسا اللہ گند رکھا ہے اللہ نے ان اعمال کو آسانوں میں یہ ہاضمیر بما املو کی طرف یعنی اللہ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہے ونسو ہو اور بھول گئے ہیں یہ انسان اپنے اعمال کو یعنی ہم آپ کل جو ہم نے جو اعمال کیے تھے کل کیے گئے اعمال ہم بھول چکے ہیں چی جائے کہ آج سے پہلے پانچ سال اور دس سال پہلے یہ اعمال یہ ہم بھول گئے ہیں لیکن اللہ نے ان اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اللہ نے انہیں گن رکھا ہے یہ جی اللہ نے انہیں گن رکھا ہے جی اس سے پہلے ہم نے لفظ احسا کا یہ مانا یہ ہم نے دیگر مختلف جگہوں پہ یہ کیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے ترمیزی کی روایت میں ان نلی اللہ تس آتوں تسعی نہ اس من من دخل جن بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم میں ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت یہ آتی ہے صحیح مسلم میں ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بخاری کی روایت بھی ہے ترمیزی ان تمام کتابوں میں یہ آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لس آتم و تسعین عصمن کہ اللہ کے مشہور نام ننانوے ہیں من احسواہا دخل جننا جو کوئی بھی ان ننانوے ناموں کو گنے اور انہیں شمار کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا تو بعض لوگ ان ننانوے ناموں کو شمار کرنا اور انہیں یاد کرنا زبانی بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور انہی سے انہی کو نجات کا وہ سبب وہ قرار دیتے ہیں اس کا معنی ہم نے کیا تھا الفرق بین الفرق عبد بغدادی کی بڑی اچھی کتاب ہے الفرق بین الفرق جس میں انہوں نے مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں ان تمام فرقوں کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے یہ دو کتابیں لیکن دونوں عربی میں ہے لیکن الفرق بین الفرق اس کا ترجمہ تو اردو میں بھی دستیاب ہے عبد القاهر بغدادی کی المتوفہ 429 ہجری ان کی کتاب ہے بڑی قابل قدر کتاب ہے الفرق بین الفرق اور دوسری کتاب المل البد الکریم شارستانی کی بڑی ایک اچھی خوبصورت کتاب ہے جس میں انہوں نے مختلف ملتوں کے حوالے سے اور مختلف فرق کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے عبد القاهر بغدادی و الفرق و بین الفرق میں اس حدیث کا معنی وہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس احساس سے اسے صرف گننا شمار کرنا اور اسے یاد کرنا یہی مراد لیا ہے وہ کہتے ہیں احسا عدد حدیث میں سے یہ مراد ان ناموں کو صرف شمار کرنا نہیں ہے اور انہیں صرف پڑھنا نہیں ہے کیونکہ فعند القافر قدیت کو روحا کبھی کبھی ایک کافر اور ایک غیر مسلم بھی انہیں یاد کر لے گا تو کیا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اصل میں وہ کہتے ہیں و انما اراد باحصائها حدیث میں ان 99 ناموں کے احصاء سے انہیں گننا انہیں شمار کرنا اس کا معنی یہ ہے العلم بها واعتقاد معانيها وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان نانوے ناموں پر علم لانا ہے اس کے معنی کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا ہے اب ان 99 ناموں میں ایک نام ہے معز عزت دینے والا اور تم بابا کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو اور کہتے ہو کہ اے بابا مجھے عزت دے دے اسی طرح ان ننانوے ناموں میں ایک نام ہے مورتی دینے والا ایک نام ہے وہاب بخشنے والا اور تم داتا گنج بخش کے دربار گئے ہو اور اس سے کہتے ہو کہ اے داتا گنج بخش اے خزانے بخشنے والے مجھے اپنے خزانوں میں سے خزانے دے دے تو کیا تم بھی اس حدیث کے مزداق ہو اس حدیث میں احساسِ مراد اس پر علم لانا ہے اور اس کے معنی کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا ہے اسی لیے امام نووی وہ شرع مسلم میں وہ کہتے ہیں کہ من احساہ دخل الجنہ اس سے مراد کیا ہے اے من حفظہا کہ جو ان ناموں کی عفاظت کرے اور وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ الْمُرَاعَاتِ لَهَا وَالْمُحَافَظَتُ وَالْعَلَامَةَ تَقْتَزِيهِ وَصَدَّقَ بِمَعَانِيهَا ان الفاظ ان ناموں کے معنی کی تصدیق کرے ایسا نہیں کہ اس کا معنی کچھ اور کہتا ہے اور اس کا عقیدہ اس کا عمل اس کے بالکل یکسر اکثر وہ مخالف ہے اور وہ خلاف ہے تو یہاں پہ بھی اصل و نسو ہو کہ اللہ نے گند رکھا ہے ان لوگوں کے اعمال کو وہ اور یہ لوگ بھول گئے ہیں اپنے اعمال کو وہ اللہ اعلیٰ کلش ان شہید اور اللہ ہر ایک چیز پر گواہ ہیں اور اللہ نے یہ ناموں کو کیسے گند رکھا ہے وجہ یہ اگلی آیت میں پھر اللہ کے علم پر دلائل وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز اس لیے وہ, وہ بھولتا نہیں ہے اور اللہ نے ہر ایک چیز کو اس لیے گند رکھا ہے کیونکہ اللہ زمین اور آسمان میں ہر چیز کو جانتا ہے اور کوئی چیز بھی اس کے علم کے احاطے سے وہ باہر نہیں ہے اللہ من ظاہر وہ لوگ کے جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے, اپنی بیویوں سے نہیں ہے وہ ان کی مائیں نہیں ہے وہ ان کی مائیں مگر وہ عورتیں جنا ہے انہیں وَإنَّهُم مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور بے شک یہ لوگ کہتے ہیں منکرن ایک ناجائز بات ایک ناروا بات وزور اور جھوٹی بات اور بے شک اللہ وہ ضرور معاف کرنے والے ہیں بخشنے والے ہیں وہ لوگ کے جو اہار کرتے ہیں من اپنی بیویوں سے اور پھر وہ لوٹتے ہیں لما قالو لما قالو اس بات کی طرف کے جو انہوں نے کہی تھی زمانے جاہلیت میں یعنی زمانے جاہلیت کے اس طریقے کی طرف وہ لوٹتے ہیں یعنی اب وہ بات نہیں رہی بلکہ اب یہ کفارہ ہے اور یاسم لما کالو اور پھر وہ لوٹتے ہیں اس بات سے قالو جو انہوں نے کہی ہے یعنی دوبارہ ان سے ازدواجی تعلق بغیر کفارہ دیئے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اب ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کفارہ دے کر تم کر سکتے ہو پتحریر رقبت من قبل ایتماسا تو لازم ہے اس پر آزاد کرنا ایک گردن کا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ذالکم یہ حکم تو عزو نبی نصیحت کی جاتی ہے تمہیں بھی اس کے ذریعے اور اللہ اس پر جو تم عامل کرتے ہو خبردار ہے پت جو کوئی نہ پائے غلام تو وہ روزے رکھے شہرین متتابعین دو ماہ کے لگتار من قبل این اتماسہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے فمل لم یستتے جو شخص طاقت نہ رکھے تو کھانا کھلانا ہے ساٹھ غریبوں اور مسکینوں کو ذالکہ یہ حکم لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے پیغمبر پہ اور یہ اللہ کے احکام ہیں وللکافرین عذاب علیم نہ ماننے والوں کے لیے دردناک سزا ہے رسولہ بے شک وہ لوگ کے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی کبیتو تو وہ زلیل کیے جائیں گے جیسا کہ زلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں یہود و نصارہ اور تحقیق ہم نے نازل کی ہے ہم نے اتاری ہے بینات آیات واضح اگر آیات واضح نہ ہوتی تو چلو تب بھی کوئی بات تھی لیکن واضح آیات کے ہوتے ہوئے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت یہ کیسے مُحِينَ اور انکار کرنے والوں کے لیے اللہ جمیا ان سب کے سب کو تو بس خبردار کریں گے انہیں آگاہ کریں گے انہیں ان کے کرتوتوں اور ان کے اعمال پہ احسا اللہ نسو ہو گند رکھا ہے اللہ نے ان کے اعمال کو و نسوح اور یہ بھول گئے ہیں جیسے سورہ کہا میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا غالباً مجرمین کیسا تو نہ چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل مگر اسے شمار کیا ہے و اللہ اعلیٰ کلش ان شہید اور اللہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے